صَلِّ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا تون حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذابا لا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا اللہ, اللہ, اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کے کرم سے اس کے فضل سے اس مبارک نشش میں ہم جمع ہوئے ہیں اس پرفتن دور میں ایسی نشستوں میں حاضری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیک وسلم نے ارشاد فرمایا کیسا وقت آئے گا لوگوں میں بگاڑ ایسا پیدا ہوگا کہ ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا تو کوئی شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا ایک روایت میں فرمایا ایمان کی حفاظت ایسی مشکل ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا اس پرفتن دور کے اندر ایسی محفلیں بہت بڑی نعمت ہیں اور ان محفلوں میں آنا رب کا بہت بڑا کرم ہے رب ہم سے محبت فرماتا ہے تبھی تو ایسی محفلوں میں حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ یہاں پر حاضر ہونا صرف و صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے صرف و صرف قرآن و حدیث کی محبت میں ہے صرف و صرف بزرگان دین کی محبت میں ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے آج جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اتنا اہم موضوع ہے حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کی اگر سمجھ مسلمانوں کا حاصل ہو جائے تو پھر ترقی کا سفر شروع ہو سکتا ہے پھر زوال عروج سے بدل سکتا ہے پھر یہ اندھیرے دور ہو سکتے ہیں پھر یہ مصیبتوں کے بادل چھٹ سکتے ہیں پھر یہ بنجر زمین آباد ہو سکتی ہے موضوع یہ ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے چند حقائق مسلمان نے دنیا کے اندر عروج پایا تو کیسے پایا اور پھر عروج سے زوال کی طرف مسلمان گیا تو کیسے گیا اس کے حقائق قرآن پاک احادی سے طیبہ کی روشنی میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہشت کا اعلان فرمایا اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے کون سے اقدامات کیے کہ اس دنیا میں انقلاب آ گیا وہ اقدامات اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ بنیادی اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو دیے ان اصول پر مسلمان جب تک کار بند رہے وہ ترقی کرتے رہے اور جب ان اصولوں سے پیچھے ہٹے زلیل اور رسوا ہو گئے اقبال کہتے ہیں نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اسلام نے کیسے ترقی کی اور رسول اللہ نے دنیا میں انقلاب کیسے برپا کی اگر قوم اس کو سمجھ لے اور انہی اصول کو اپنائے تو دوبارہ دنیا کے اندر اسلامی انقلاب آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں کی کیا حالت تھی قرآن بیان کرتا ہے آل عمران آیت نمبر ایک سو تین و کن تم اعلی شفا خفرت اے لوگوں تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے بس آگ میں گرنے والے ہی تھے منہا تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا سری آل عمران آیت نمبر 164 ہنڈریڈ سکسٹی فور وان كَانُوا مِن قبل الفی دول مبین اس نبی کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پاپ نے بوجھ کو دور کر دیا انسانوں کو انسانی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنا دیا اللہ کا بندہ بنا دیا در در کی ٹھوکریں انسانیت کھا رہی تھی اسے رب کا در عطا فرما دیا رب کی بارگاہ عطا فرما دی والأغلال کانت علیہم اور ان کی گردنوں میں جو پھندے تھے رسول اللہ نے ان پھندوں کو دور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اندھیروں سے لوگوں کو نکالا نئی روشنی دی نئی حرارت دی نئی تبنائی دی نئی سوسائٹی دی نیا معاشرہ دیا زندگی گزارنے کا نیا ڈھنگ اور طریقہ دیا کہ جو طریقہ ان کی دنیا کو بھی کامیاب کرنے والا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارنے والا ہے <تص> <histoire> <علیہ> وال الف فلام رو کتاب ان کا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے محبوب آپ کی طرف لتو خن سمینہ تلنور ایسی کتاب آپ کو دی کہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں بھی عزن ربی ان کے رب کے اذن سے عزیز حمید پروردگار کی راہ کی طرف انہیں لے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو سب پوری دنیا کا عالم یہ تھا کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھتے تھے اور برائی پر وہ فخر کیا کرتے تھے ان کا مزاج اتنا خراب ہو چکا تھا کیا اندازہ کیجئے سورہ انفال آیت نمبر پینتیس میں ہے وما کانا سلا تم بیتی اللہ تس دیا خانہ کعبہ کے سامنے ان کی نماز کیا ہے یہ تالیاں مارتے ہیں اور سیٹیاں مارتے ہیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تین سو ساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے اور سیٹیاں مارتے ہوئے تالیاں مارتے ہوئے مرد برہنہ طواف دن میں کرتے اور عورتیں رات میں پورے کپڑے اتار کر طواف کرتی اور اسے وہ عقلمندی سمجھتے قربانی اگر کرتے تو قربانی کا خون اور گوشت سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گندا کر دیتے اور کہتے کہ یہ قربانی کا گوشت پہنچ رہا ہے خون پہنچ رہا ہے زنا عام تھا اور اسے برائی نہ سمجھا جاتا بلکہ اس کام پر لوگ فخر کیا کرتے شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ صبح اٹھتا تو شراب پیتا کھانے سے پہلے شراب کھانے کے درمیان شراب کھانے کے بعد شراب یعنی چوبیس گھنٹے وہ شراب ہی پیا کرتے اور اس پر اربوں کے کئی قصیدے ہیں وہ شراب سے بڑی محبت کرتے اور اس کی شان میں بڑے اشار کہتے ایک ایک نے بیس بیس چالیس چالیس بیری رکھی ہوئی تھیں وہ ان کے حقوق ادا نہ کرتا اور انہیں سرے عام پیٹا جاتا لیکن کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا اس معاشرے میں عورت کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر عورت کو سمجھتے تھے اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اسے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی کپڑے بدلنے اور غسل کرنے کی اجازت نہ ہوتی وہ اپنی حاجت سے اسی کمرے میں فارغ ہوتی کبھی کبھی اس کے کمرے میں کھانا پھینک دیا جاتا اسی طرح کئی سالوں تک وہ رہ رہ کر سڑ جاتی کیڑے پڑ جاتے اور اسی طرح مر جاتی تو اسے بڑے بڑے ڈنڈوں سے گھسیٹا جاتا اور گڑے میں پھینک دیا جاتا یہ عورت کی تو اس معاشرے کے اندر یہ حیثیت تھی سوتیلی ماں سے سوتیلے بیٹے نکاح کر لیتے اور اسے جائیداد سمجھتے عورت کو مہر دینے کا کوئی تصور نہ تھا اگر کوئی کسی قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں وہ خود پیش نہ ہوتا بلکہ دس عورتیں بیس عورتیں یا سو عورتیں پیش کر دی جاتی ہیں تو ایک بندے کے بدلے میں سو عورتوں کو سر عام قتل کر دیا جاتا کوئی اس ظلم کو روکنے والا نہ تھا اپنی بچیوں کو زمین میں وہ دفن کر دیتے بچی کی پیدائش پر بہت پریشان ہوتے لیکن ذہنی صلاحیتیں اس قدر ختم ہو چکی تھی کہ بیٹی سے اتنی نفرت کہ بیٹی پیدا ہو تو زمین میں دفن کر دیتے کہ بیٹی کی خوشخبری کوئی دے تو سارا دن ان کا منہ کالا رہتا جیسا کہ قرآن مجیبان حمید میں سورہ نحل آیت نمبر ففٹی نائن وی را بشیر احاطل قویم کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کسی کو بھی ان میں سے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور سارا دن غمگین رہتا ہے یا اس خوشخبری کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ سارا دن لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے شرم کے مارے ایم سکوں اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے رکھوں ہم یہ التراب یا مٹی کے اندر اسے دفن کر دوں لیکن ذہنی صلاحیتیں اس قدر ختم ہو چکی تھی عقل بالکل ختم ہو چکی تھی کہ اپنے لیے تو بیٹی سے ایسی نفرت اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے انہوں نے لات عزا منات کے جو بت بنائے تھے وہ عورتوں کی شکل کے تھے اور اس طرح بنائے تھے جیسے کوئی عورت نے کپڑے نہیں پہنے گندی انداز میں انہوں نے لات منات عزہ کو بنایا اور ان گندی تصویروں کے سامنے مجسموں کے سامنے وہ سجدہ کرتے اسے خدا کہتے اللہ سن یہ تو عورتوں کی پوجا کرتے ہیں لات عزہ منات جو یہ عورتوں کے نام ہیں اور انہوں نے یہ بت عورت کی شکل میں بنائے تھے ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا عبادات ایک رسم بن گئی حج ایک بزنس ٹور تھا ایک میلہ تھا حج میں اپنی خاندانی بڑائی کو بیان کرتے قرآن مجید فوقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا فیدہ قدئی تم مناسا کہ جب تم حج سے فارغ ہوتے ہو تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے فضائل مت سناؤ بلکہ اللہ کا ذکر کیا کرو جب حج سے یہ واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھر کے پیچھے سے وہ چھلانگ لگا کر کود کر داخل ہوتے اور اسے نیکی سمجھتے ولی سلبر سور بقرا آیت نمبر 189 کہ گھر کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر کود کر آنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے سفا مروہ پر دو مجسمے رکھے ہوئے تھے یہ اصل میں ایک مرد اور ایک عورت تھی کہ جنہوں نے حرم شریف میں ذنا کیا تھا تو اللہ کا غضب نازل ہوا اور انہیں پتھر بنا دیا گیا تو اس دور کے لوگوں نے ایک پتھر سفا پر رکھا اور ایک مروہ پر رکھا تاکہ لوگ جب صفا مروہ کی صحیح کریں تو عبرت حاصل کریں اور کوئی حرم شریف میں گناہ نہ کرے بدنگاہی نہ کرے کوئی غلط حرکت نہ کرے لیکن مزاج آہستہ آہستہ ایسا بگڑ گیا صفا مروہ پر جو بت عبرت کے لیے رکھے گئے تھے جو مجسمے اسے انہوں نے خدا سمجھ لیا اور صفا مروہ سے گزرتے ہوئے اسے خدا سمجھ کر ہاتھ لگاتے اور اس کی پوجا کی نیت کرتے بس قبیلے کی دنیا تھی ہر قبیلہ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا اور اس قبیلے میں سب سے معزز وہ تھا جو سب سے بڑا قاتل تھا جس نے دوسرے قبیلے کے سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہو اسے قبیلے میں عزت حاصل ہوتی لوگ سردار کے غلام ہوتے وہ قبیلے کا سردار جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کرتا ظلم کرے یا انصاف کرے کوئی پوچھنے والا نہ تھا عقل جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس دور میں عقل کا مصرف صرف یہ رہ گیا تھا کہ نئے نئے جرائم ایجاد کیے جائیں نئے نئے گناہ ایجاد کیے جائیں یہ عقل کا کام تھا آج جو ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے چند حقائق تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں انتہائی بگاڑ تھا اور بگاڑ کی جو کیفیات تھی وہ آپ نے سماعت کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے اقدامات اپنائے کیا آپ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا لقت کان القم رسول اللہ کی اس حسنا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو اگر آج بھی انقلاب برپا کرنا ہے آج بھی یہ کھویا ہوا وقار پانا ہے تو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عرب کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کو سردار بننا ہے بادشاہ بننا ہے تو پورے عرب میں کوئی بادشاہ نہیں کوئی سردار نہیں ہر قبیلے کا الگ سردار ہے ہم تمام قبیلے والے مل کر آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پوری عرب کی قوم مل کر پوری دنیا پر حملہ کرے گی اور ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے اور پھر آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو ان غلط خیالات کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی بلکہ آپ نے ایک نئی قوم پیدا کی نئی سوچ نئی ذہنیت والے اور اس کے ذریعے آپ انقلاب لائے کیونکہ جب تک ذہنی خرابی موجود ہے آپ جس کے ذہن خراب ہوں انہیں ملا لیں اور وہ مل کر اگر کام کرنا چاہیں تو جب تک ذہن درست نہیں ہوگا کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا اب دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک سو کروڑ ہے کہتے یہ ہیں ذلیل رسوا ہو رہے ہیں اگر دو سو پچہتر کروڑ بھی ہو جائے مسلمان تو ذلیل و رسوا ہی ہوں گے اگر یہی حالت رہی اور اگر رسول اللہ کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاری تو پھر تو تین سو تیرہ تھے بدر کے مقام پر تو انہوں نے بھی تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا پھر تیس ہزار تھے یرموک کے مقام پر اور بارہ لاکھ عیسائیوں کے پڑک سے اڑا دیے تو اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ پورا بدلنا پڑے گا ایک ٹکڑا پکڑ لیا جائے اور ہم سمجھے کامیابی مل گئی تو اس طرح کامیابی نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایک شعبے کی اصلاح کرنی ہوتی مثلا آپ فرماتے کہ عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے تو حقیقت یہ کہ رسول اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے اگر کوئی اور قائد ہوتا تو اس کی ساری زندگی گزر جاتی وہ عورتوں کا قتل بند نہیں کروا سکتا تھا ایک برائی ختم نہیں کر سکتا تھا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ایک برائی پر توجہ دی ہو اور باقی برائیوں کو چھوڑ دیا ہو بلکہ آپ نے تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا یہ ہے اصلاح کا طریقہ دو پوائنٹ معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ جب تک قوم کو اصل اسلام پہ لے کر نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی بہتری کی صورت نہیں ہے دوسری چیز کہ جب تک ہر برائی کی اصلاح نہ ہو تب تک بہتری نہیں آ سکتی کیونکہ انسانی نفسیات کا معاملہ بڑا خطرناک ہے جب تک برائی کی جڑ نہ کٹ جائے اس وقت تک برائی دوسری شکل میں آ جاتی ہے مثلاً یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی ذہن میں چور دروازے بہت ہیں آپ نے کہا کہ جناب یہ شادی کے موقع پر لوگ ڈنر کرتے ہیں بہت خرچہ ہوتا ہے گورمنٹ نے کہا کہ جناب شادی کے موقع پر اب شربت پلایا جائے گا یا کولڈ رنگ پلائی جائے گی بس لیکن لوگ یہ خرچہ کیوں کرتے ہیں اس کی جڑ کیا ہے اس جڑ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اب نتیجہ کیا ہوا لوگوں نے چور دروازہ ڈھونڈ لیا اور کارڈ جو ہے اس وقت چھپنے شروع ہو گئے عقیقہ ڈنر ہم شادی کا ڈنر تھوڑی کر رہے ہیں عقیقہ ڈنر کر رہے ہیں تو یہ انسانی نفسیات ہے جہیز کی رسم کے خلاف وہ تحریک چلائے اور جہیز کی رسم کیوں پائی جاتی ہے اس کی اصل کو ختم نہ کرے اس کی جڑ کو نہ ختم کرے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی حال ہوگا جو سرت کے اندر حال ہے اور وہی حال ہوگا جو بعض عرب ممالک میں حال ہے بچہ جب چودہ سال کا ہوتا ہے لڑکا تو اس وقت سے لے کر چالیس سال تک وہ پیسے ہی جمع کرتا رہتا ہے چونکہ وہاں پر جہیز کی رسم تو نہیں ہے لیکن مہر بہت زیادہ دیا جاتا ہے تو اسے دس لاکھ روپے مہر جمع کر کے عورت کو دینے ہیں بس اوقات بعض تو ساری زندگی گزر جاتی ہے شادی نہیں کر سکتے تو یہ بھی فساد ہے وہ بھی فساد ہے تو یہاں سے آپ سمجھیں زمین کے اندر ایک پودا ہے اس کی جڑیں نہ کاٹی جائیں ایک طرف سے پودا کاٹا جائے تو دوسری طرف سے اگائے گا اور آپ دوسری طرف سے کاٹیں گے تو تیسری طرف سے اگائے گا تو اس لیے اصل کمزوری اور اصل بیماری کا پکڑنا انتہائی ضروری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اصل کمزوری ان کی پکڑی اور اصل کمزوری بیان کی اور اصل کمزوری کو آپ نے دور کیا اصل برائی کو دور کیا برائی کی جڑ کو ختم کیا اس کی ایک اور مثال ہے بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ دوسرے بچوں کے بیگ سے کوئی چیز چوراتا ہے اب اس کی ٹیچر یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بچہ چونکہ دوسروں کے بیگ سے چیز چراتا ہے تو اسے میں سب سے الگ تھلگ بٹھاؤں گی تیس بچوں میں یہ بالکل الگ بیٹھے گا تاکہ اس کا ہاتھ کسی بیگ تک نہ پہنچے اور وہ چوری نہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ چوری سے بچ جائے گا وہ چوری کا کوئی دوسرا راستہ نکال لے گا جب تک اس کی ذہنیت کو نہ بدلا جائے کہ چوری کیوں کرتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ وجوہات ختم کی جائیں اور اسی طرح اگر ایک عادت سدھر جائے اور دوسری ہزاروں برائیاں ہوں ایک عادت کے سدھرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو ضروری تھا کہ رخ شر سے خیر کی طرف پھیر دیا جائے خرابی سے درستگی کی طرف رخ کو پھیرا جائے زندگی میں جو بگاڑ آ چکا ہے اور بگاڑ کی جو جھاڑی لگ چکی ہے پہلے اس جھاڑی کو کاٹنا ہے پھر اس کی جڑیں نکالنی ہے پھر زمین کو ہموار کرنا ہے اب آپ جو پھلوں کے بیج بوئیں تو اس پر پھل کے درخت پیدا ہوں گے جب تک وہ جھاڑی موجود ہے یا اس کی جڑیں موجود ہیں وہ زمین پھل پیدا نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جڑ کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل کام ہے اور جب تک جڑ نہ ملے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جیسے کسی شخص کو بخار ہے تو جب تک بخار کا سبب معلوم نہ ہو علاج نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قائدہ اور اصول دنیا کو دیا آپ نے لوگوں کی ذہنیت کو بدل دیا یعنی آپ کی سیرت سے پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ساری برائیاں لوگوں کی ذہنیت سے پیدا ہوتی ہیں اگر سوچ کا محور بدل دیا جائے تو کام بدل جاتے ہیں مثلا ایک شخص ہے اس کے پاس ایک نوکر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں غریب آدمی ہوں میرا بچہ بیمار ہے میں آپ کا نوکر بھی ہوں آپ میری مدد کیجئے تو وہ سیٹ صاحب سوچتے ہیں کہ آج یہ انگلی مانگ رہا ہے اور میں نے انگلی دی تو یہ ہاتھ پکڑ لے گا ملازمین کو دبا کے رکھنا چاہیے یہ فری ہو جاتے ہیں آج یہ اپنے بچے کی بیماری کا ذکر کر رہا ہے کل کوئی اور کام کہہ دے گا تو کیا کیا اس نے کہا جناب آج کل کاروبار بڑا ٹھنڈا ہے دو ہزار روپے لے لیجئے اور آپ اپنے بچے کا علاج کر لیجئے وہ رونے لگا اور کہنے لگا سیٹ صاحب دو ہزار میں تو ہسپیٹل میں وہ ایڈمٹ بھی نہیں ہوگا تو سیٹ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے ایک مہینہ گزرا تھا کہ صاحب گزرے کسی دوسرے کے بنگلے کے پاس سے ارے اس نے اپنا پورا بنگلہ توڑوا کر نیا بنا لیا لاکھوں روپئے خرچ کیے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا سیٹھ ہے اور میں چھوٹا سیٹھ ہوں اور میری مالی پوزیشن یہ مشکوک ہو جائے گی لہذا اس نے بھی اپنا بنگلہ توڑوایا اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے شادی کا موقع آیا تو لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دی ہے کہ میری مالی پوزیشن مستحکم ہو جائے آپ نے دیکھا کہ سوچ کا محور مختلف ہے تو وہاں دو ہزار روپے دینے میں وہ نخرے کر رہا ہے بچے کے علاج کرنے میں نخرے کر رہا اور یہاں پر لاکھوں روپے فضول بہا رہا اب یہی سیٹ ہے اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ جب میں نام و نمود کرتا ہوں تو مجھے نظر بد لگ جاتی ہے لہذا اب میں اپنی دولت کی نمائش نہیں کروں گا یا وہ یہ سوچے کہ پھر ڈاکو پیچھے لگ جاتے ہیں تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں یا وہ یہ سوچے کہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے اور کسی کی آہ لگ گئی کسی غریب نے میرا علیشان بنگلہ دیکھا اور اس, کی, اس کے دل سے آہ نکلی تو کہیں مجھے مصیبت نہ آ جائے حدیث باغ میں ہے نا کہ اگر پڑوس کے بچوں کو تم پھل نہیں کھلا سکتے تو پھل کے چھلکے ان سے چھپاؤ تو یہ نمود و نمائش جو ہے غریبوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرے گی سوچ بدل گئی اس کے کام بدل جائیں گے وہ سوچے گا کہ لوگ میری واہ کر لیں گے مجھے کیا ملے گا میں یہ فضول خرچی کرنے کے بجائے یہ رقم کاروبار میں لگاؤں یا میرا قرضہ ہے میں ادا کر لوں تو یہ سوچ جیسی بدل گئی اس کا کام بدل جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچوں کو بدل دیا ایک نوجوان آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کا دل چاہ رہا ہے صحابہ کرم جلال میں آ فرمایا ایسا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا تمہاری بہن ہے اس نے کہا آپ نے فرمایا کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو تمہیں اچھا لگے گا اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں بھی تو کسی نہ کسی کی بہن ہیں آپ نے فرمایا کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے کوئی تمہاری زوجہ کے ساتھ کرے کوئی تمہاری پھپی کے ساتھ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ آپ رشتے گنواتے رہے وہ روتے رہے اور پھر آپ نے اپنا دستے مبارک ان کے سینے پر رکھا اور دعا کیا, اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے وہ نوجوان کہتے ہیں پھر مجھے کبھی بھی کوئی خیال ایسا ویسا نہیں آیا سوچ کو بدل دیا ایک شخص آئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں تین برائیاں ہیں شراب پیتا ہوں چوری کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں تینوں ایک ساتھ چھوٹتی نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا رات کو شراب پینے لگے خیال آیا کہ جھوٹ تو بول نہیں سکوں گا جب رسول اللہ پوچھیں گے تو بولنا پڑے گا شراب ہے اور پھر کوڑے لگیں گے چوری کرنے کا ارادہ ہوا خیال کیا کہ پوچھیں گے تو بتانا پڑے گا اور پھر چوری کی سزا یہ کہ ہاتھ کاٹ دینا ہاتھ جو ہے کاٹ دیا جائے گا بس ایک جھوٹ سے بچے ہر برائی سے بچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ کی خدمت میں قبیل بنی ثقیف کے لوگ آئے حضرت عثمان بن العاص بھی موجود تھے ساتھ میں آ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ ہم آپ کے دستے مبارک پر ایمان لائیں گے مگر ہماری تین شرطیں ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے صدقہ نہیں دیں گے اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین ان لائی جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے نماز تو پڑھنی ہوگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے جہاد نہیں کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت کر لی ایمان لے آئے جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب نماز پڑھیں گے نا تو اس کی برکت سے جہاد بھی کریں گے اور صدقہ بھی دیں گے یعنی آپ نے برائی کی جڑوں کو دور کیا آپ نے معاشرے کی بنیاد کن اصولوں پہ رکھی تو آپ نے سب سے پہلا اصول یہ مرتب کیا جو وہی الہی سے مرتب کیا اور آپ کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے آپ نے اللہ کا خوف بٹھا دیا یہ تصور قائم کر دیا اللہ دیکھ رہا ہے ان اللہ کا نہ رقیبا بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے حج کا خطبہ عید کا خطبہ جمعہ کا خطبہ نکاح کا خطبہ آپ کی کوئی گفتگو اگر ہوتی تو اس میں اس بات کا درس ضرور ہوتا اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو وہ پکڑ کرنے پر قادر ہے وہ اگر گرفت فرمائے تو تمہاری تندرستی کو بیماری سے بدل سکتا ہے وہ گرف فرمائے تو تمہارے مال کو ضائع کر دے تمہیں غریب کر دے وہ اگر ناراض ہو جائے تو اللہ کے غذب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا جب یہ درس ہوتا لوگ کام جاتے نتیجہ کیا ہوتا کہ لوگوں کے سامنے تو دور کی بات ہے تنہائی میں بھی گناہ نہ ہو سکتے گنا کی طرف جانے لگتے تو کانپنے لگتے بار بار یہ درس ہوتا اللہ یادینا اے ایمان والوں اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جب یہ تعلیمات ہوں اور جب یہ تصور قائم کر دیا جائے پھر کسی پولیس کی ضرورت نہیں پھر کسی فوج کی ضرورت نہیں پھر یہ ہوتا کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جاتا تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا آ جاتا اور کہتا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں مجھ سے جرم ہو گیا آپ منہ پھیر لیتے اور فرماتے جا یہاں سے اللہ سے معافی مانگ تو وہ دوسری طرف سے آتا کہتا یا رسول اللہ مجھے سزا دیجئے مجھ سے جرم ہو گیا ہے سزا دے کر مجھے پاک کر دیجئے حضرت ماس بن مالک اسلمی اور ایک خاتون غام دیا دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت ماحز آگئے اور کہا کہ مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیجیے اور مجھے دنیا کے اندر پاک کر دیجیے آپ نے ان سے چار مرتبہ اقرار لیا اور پھر سزا دی حد کا انقی جب پتھر مار رہے تھے تو ایک صحابی کے بدن پر اس کا خون لگ گیا ان کا تو وہ کہنے لگے ہائے ناپا خون لگ گیا پیارا کا نے فرمایا یہ مت کہو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اگر اس کی توبہ میں سے ایک ذرہ بھی اسے مل جائے تو اس کی بخشش ہو جائے پھر وہ خاتون آئیں تو آپ نے فرمایا تم امید سے ہو جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو بھی دودھ پلاؤ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے پھر آنا پھر انہوں نے بھی سدا کو قبول کیا اور اپنے آپ کو پاک کیا آپ نے معاشرے کی بنیاد تقوی اللہ سے ڈرنے پر رکھے ولی من خوف مقام ربی جنت جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں ایک صحابی آئے وہ پہلے صحابی نہیں تھے کافر تھے آئے اور عرض کی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھا دیا تو وہ یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے گنا کیے تھے تو میں حالت کفر میں تھا اب میں اسلام لے آیا تو کیا میرے گناہ معاف ہو گئے تو آپ نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے حالت کفر میں گنا کیے تھے تو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے بس یہ تصور قائم ہوا کہ میں نے کفر کی حالت میں جب گنا کیے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا اس حالت میں میں نے گناہ کیے یہ تصور قائم ہوا چیخ بلند ہوئی اور جان نکل گئی یہ ہے معاشرے کی بنیاد جس سے انقلاب آتا ہے دوسری چیز آپ نے امانت کا تصور قائم کیا آج جتنے کاروبار ہمارے ڈسٹرب ہیں اور جو آج مہنگائی کا دور دورہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امانت کا تصور ختم ہو گیا ہم کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دے نہ نہیں سکتے اور بینکوں میں پیسے رکھے جائیں تو وہ گیم آف منی ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور سود کا نظام چلتا ہے اس سے قوموں کو ترقی نہیں ملتی اگر ہماری قوم میں امانت کا تصور ہوتا تو ہم مطمئن ہو کر اپنی جمع پونجی کسی بھی بزنس مین کو دے دیتے وہ کاروبار میں لگاتا ملک بھی ترقی کرتا وہ بھی ترقی کرتا ہم بھی ترقی کرتے لیکن اب لوگ پیسے کھا جاتے ہیں قرضہ لے کر بھاگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطے میں ایک حدیث ضرور اشاد فرماتے حضرت انس کہتے ہیں کہ کسی خطبے میں ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے یہ حدیث نہ بیان کی ہو آپ فرماتے لم اللہ امانت اللہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہر خطبے میں ہر واض میں اس کا ذکر ضرور ہوتا تیسری چیز بلکہ اسی دوسری چیز میں اثر کیا ہوا پھر اثر یہ ہو گیا کہ مسلمان اتنے امانت دار ہو گئے کہ جب فتوحات ہوئی تو ایک ایک فوجی نے خزانے کے اندر گھس کر لاکھوں دینار اور درہم حاصل کیے وہ چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا تھا لیکن حضرت عمر کے دور میں ایک بھی فوجی نے ایک دینار بھی چھپایا نہیں کی کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو امانت دار نہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں کی. تیسرا اصول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقارت ان کے دلوں میں ڈال دی دنیا فانی ہے دنیا حقیر ہے مطلب کی بے وفا دنیا ہے آخرت کا شوق ان کے دل میں پیدا کر دیا اس لیے پھر ان کے اندر بہادری پیدا ہوئی حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ عہد کے موقع پر دوڑے جا رہے تھے تو حضرت صاحب بن معاذ نے کہا اے انس بن ندر کہاں جا رہے ہو کہا مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور پھر انہوں نے اس طرح جہاد کیا کہ جسم پر اسی سے زائد نشانات تھے اور کافروں نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے آپ کا جسم مبارک نہیں پہچانا جاتا تھا آپ کی بہن نے آپ کی انگلی سے آپ کو پہچانا کیونکہ ان کی نظر میں آخرت کی اہمیت تھی دنیا بے وقت تھی تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے بدر کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن حمام جب انہوں نے حضور کے زبان اقدس سے فرمان سنا اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے تو حضرت عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو شک ہے کہنے لگے شک تو نہیں ہے بس پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا میں اگر شہید ہو جاؤں تو مجھے مل جائے گی جنت حضور کے فرمان پر انہیں یقین کتنا تھا آپ نے فرمایا مل جائے گی خجوریں کھا رہے تھے وہ پھینک دیں کہا جب جنت میں جانا ہے تو تاخیر کس بات کی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ایک عربی ایمان لائے فتح خیبر ہوئی تو وہ عربی بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے حصہ ان کے لیے مقرر رکھنا وہ آئے آپ نے حصہ دیا تو وہ آرابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا تم ایمان لے آئے ہو اب ہمیں خیبر کی فتح ملی ہے تو تمہارا ہم نے حصہ مقرر کیا ہے اور یہ حصہ تمہیں ملا کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کے لیے ایمان نہیں لایا اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا میں تو اس لیے ایمان لایا ہوں کہ اس حلق میں اللہ کی راہ میں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اپنے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ بھی تجھے اپنی کرم نوازیوں سے نوازے گا وہ شہید ہو گئے آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ سچا تھا اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی کوئی بھی موقع ہو جب آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بندہ پھر نماز قزا نہیں کرتا عبادت سے محبت ہو جاتی ہے برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے لڑائی کا موقع ہوتا صحابہ لڑائی کے اندر بھی این جنگ کے دوران اللہ کے حضور سجد ریز ہو جاتے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی فکر پیدا کی تو نتیجہ کیا ہوا دنیا سے بے رغبتی ہو گئی اب صاحب کرام کے کپڑے اگر پھٹے پرانے ہوتے تو کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا کے مالدار سے متاثر نہ ہوتے حضرت سعد بن ابی وقاص ردی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربی بن عامر کو رستم کے سامنے بھیجا جب آپ کافروں کے سپ سالار رستم کے پاس گئے تو وہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا سونے کا تاج پہنا ہوا تھا ریشم پہنے ہوئے چاروں طرف قالین بچھے ہوئے ہیں قیمتی گاؤں تکیے ہیں آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر حقیر سے بظاہر چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزا لے کر جا رہے تھے بڑی بے نیازی کے ساتھ آپ نے گھوڑے کی لگام کو قیمتی گاؤ تکی سے باندھی اور اپنا نیزا لے کر اس قالین پر چلنے لگے تو اس قالین میں جب نیزا لگا تو قالین جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ سارا جاو جلال تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ سونے کا تخت دیکھ کر متاثر ہو مسلمانوں کا سفیر لیکن یہ کیسی قوم ہے کہ دنیا کی کوئی رنگینی انہیں مروب نہیں کر سکتی ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئی ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو قومیت کا تصور دیا وہ قومیت کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ملک اپنا ملک نہیں ہے بلکہ سارا جہاں ہمارا ہے ہم کسی ایک ملک یا شہر میں مقید نہیں ہے ہماری پہچان قبیلہ نہیں ہے ہماری پہچان وطن نہیں ہے ہماری پہچان ملک نہیں ہے ہماری پہچان اسلام ہے ہم حیثیت قوم مسلمان ہے آپ نے یہ تصور دیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں اگر مذہب سے تعلق نہ ہو تو مسلمان قوم پھر وہ یا تو مہاجر ہوگی یا بلوچ ہوگی یا پنجابی ہوگی یا ترکی ہوگی یا اغوانی ہوگی یا عراقی ہوگی مسلمان کا تصور چاہیے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمیت کہاں اور جمیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی جب تک مسلمانوں میں مسلم قوم کا تصور رہا مسلمان غالب رہے لیکن جب سلطنت عثمانیہ تھی تو انگریزوں نے سازش کی قومیت پیدا کی لانس آف عربیہ اور اس طرح کے جاسوس اسلامی لبادے میں بھیجے اور انہوں نے مسلمانوں میں قومیت پیدا کی سعودی قبیلہ اور نجدی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ترکی کھڑے ہو گئے ہر ملک کھڑا ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قومیت کی وجہ سے مسلم قومیت کا تصور ہوتا تو ایسا ہر نہ ہوتا دوسری چیز قومیت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی جو بنیاد رکھی وہ تقوی پر رکھی کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں ایک متقی ایک گناہ عزت ملے گی متقی کو چاہے وہ موچی ہو چاہے سبزی بیچنے والا ہو چاہے وہ لوہار ہو چاہے جس پیشے سے اس کا تعلق ہو اگر متقی ہے تو اسے عزت نصیب ہوگی اور اس کا عملی ثبوت وقت کے خلفہ نے دیا حضرت تفیل بن امر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی یمامہ کی طرف رواں تھے کیا آپ نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی اور جب گردن کٹی تو ایک پرندہ نکلا میرے جسم سے اور پھر میں ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہو گیا میرا بیٹا آنے لگا تو ایک ہجاب اور دیوار آ گئی لوگوں نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا جنگ یماما میں جہاں میں جا رہا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا کنفرم پتا ہے کہ میری گردن اڑا دی جائے گی لیکن کس قدر اسلام سے محبت ہے آخرت سے محبت ہے پھر بھی جنگ یمامہ کی طرف جا رہے ہیں اور پرندے سے مراد ہے میری روح نکل جائے گی اور عورت کے پیٹ سے مراد ہے میں قبر میں چلا جاؤں گا اور حجاب سے مراد یہ کہ میرا بیٹا بھی شہید ہوگا لیکن ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا توفیل بن امر دو سی شہید ہو گئے ان کے بیٹے ان کا نام امر بن توفیل ہے انہوں نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تو امر بن توفیل ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا تو یماما کے موقع پر انہوں نے جہاں اپنے والد گرامی شہید کی تدفین کی وہاں ساتھ میں اپنا ہاتھ بھی دفن کر دیا عمر بن تفیل واحد صحابی ہیں کہ جنت میں وہ خود بعد میں پہنچے ان کا ہاتھ پہلے جنت میں پہنچ گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کی دعوت کی تو چونکہ ان کا ہاتھ وہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ ہاتھ کا باقی تھا تو چادر اوڑھ کر وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے شرما رکھے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر بن توفیل آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہاتھ بڑھائیے جب آپ نے دیکھا کہ سب کے آگے ہاتھ بڑھے اور امر بن توفیل ایسے ہی بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا اے امر کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم آتی ہے کہا ہاں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جب تک امر بن توفیل ہاتھ باہر نہیں نکالے گا کوئی کھانا نہیں کھائے گا عزت تقوی پر معزز وہ تھے کہ جو متقی اور پرہیزگار تھے دولت پر بنگلوں پر کاروں پر عزت کا معیار رسول اللہ نے نہیں رکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیک وسلم نے ایک محبت کی فضا بھی قائم فرمائی اور محبت کی فضا اس طرح قائم فرمائی کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ میں پہنچے تو انصار نے اپنی آدھی جائیداد مہاجرین کو دے دی اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر دوسرے کے نکاح میں دے دیا حضرت عبد الرحمن بن آف جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سعد بن ربی کا رسول اللہ نے آپ کو بھائی بنایا تو حضرت عبدالرحمان بن آف سعد بن ربی کے بھائی بن گئے تو سات بن ربی نے اپنی جائیداد کو آدھا کیا اپنے گھر کے ہر سامان کو آدھا کیا اور حضرت عبدالرحمان بن اوف کو کہا یہ کہ آدھا آپ کا ہے کیا میری دو بیویاں ہیں میں آپ کہیں تو ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے نکاح کر لیں حضرت عبدالرحمان بن اوف بھی کیسے تھے ان کی جو آفر تھی وہ سچی تھی اور دوسری طرح سے خودداری دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن اوف نے کہا اللہ آپ کو یہ ساری چیزیں مبارک کرے اور آپ کی نیتوں کو اللہ قبول فرمائے مجھے بازار کا راستہ بتا دیں میں کاروبار کروں گا آپ گئے آپ نے محنت مزدوری کی کچھ پیسے آپ نے کمائے پھر اس سے آپ نے کچھ گھی اور پنیر خریدا اور رات کو واپس آئے پھر اس گھی اور پنیر سے آپ نے کاروبار کیا کرتے کرتے کرتے حضرت عبد الرحمن میں نوف اس مقام پر پہنچے کہ جب آپ کا تجارتی مال مدینہ منورہ میں آتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں جگہ ختم ہو جاتی تھی آپ کی بکریوں سے آپ کے اونٹوں سے پورے مدینے کی گلیاں بھر جاتی تھیں اللہ تعالی نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا پھر آپ نے جو ایک معاشر قائم کیا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے وہ مومن نہیں کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے یہاں پڑوسی سے مراد پڑوسی بھی ہے اور یہاں پڑوسی سے مراد یوں سمجھیے کہ جو اسلامی نظام تھا اس کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی پورے محلے میں بھوکا ہوتا تو وہ خود نہ کھاتے جب تک اسے کھانا نہ کھلا دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں آپ نے یہ بھی بنیاد رکھی کہ نہ و نمود کے لیے مال جمع نہ کیا جائے بلکہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ترکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارن ومن ولا, ولا شاطن ولا بعیرن رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو نہ آپ نے دینار چھوڑا نہ درہم نہ بکری نہ اونٹ آپ نے چھوڑا حضرت ابو ذر سے حضور نے فرمایا اے ابو ذر اگر عہد کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو تو تین دن کے اندر میں سارا تقسیم کر دوں حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ مال تقسیم تو کر دیا ایک موقع پر لیکن کچھ مال ابھی گھر میں موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں مال ہو میں گھر میں رات نہیں گزاروں گا مسجد میں رات گزاری جب مال تقسیم ہو گیا تو پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے یعنی آپ نے ایک نظریہ دیا کہ تم اگر کماتے بھی ہو تو یہ کمائی مسلمانوں کے عروج کے لیے ہو نہ کہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ہو اس کمائی سے تمہارا عیش و عشرت کا مقصد نہ ہو بلکہ مسلم قوم کی ترقی اور غریبوں کی مدد کرنا تمہارا مقصد ہونا چاہیے اب آئیے ہم آخری ایک پوائنٹ پر گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ عام طور پر زوال کا سبب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان غریب ہیں اس لیے زوال پذیر ہیں مجھے بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کلام کی تربیت فرمائی اس وقت صحابہ غریب تھے کہ نہیں تھے غریب تھے اور اس وقت کیسر و کسرہ ترقی یافتہ لوگ تھے ایران کی حکومت روم کی حکومت یہ حکومتیں اس وقت کے سپر پاور تھے اس وقت کا جدید ترین اسلحہ جدید ترین تعلیم اور جدید ترین دولت کے انبار ان کے پاس تھے لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علی مدوان نے غریب ہونے کے باوجود ان کے پرکشے اڑا دیے پھر تاریخ کے دوسرے واقعے کی طرف آئیں کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت مسلمان دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھے اس وقت یورپ کی یہ حالت تھی جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو اس وقت یہ حالت تھی لنڈن کی اور دیگر یورپ کے شہروں کی کہ گٹھنے گٹھنے تک گوبر سے گلیاں بھری ہوئی ہوتی تھیں جہالت کا یہ عالم تھا کہ جو علم سیکھتا اسے قتل کر دیا جاتا اس وقت مسلمان ترقی یافتہ تھے لیکن تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمان ذلیل اور رسوا ہو گئے حالانکہ تاتاری تو جاہل قوم تھے ترقی یافتہ بھی نہیں تھے تعلیم بھی نہیں تھی تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم سبب تو ہے لیکن مین سبب یہ نہیں ہے سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سبب تو ہے لیکن مین سبب یہ نہیں ہے مین سبب کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک دامن مصطفیٰ تھا وہ ترقی کرتے رہے اور جب اس دامن سے دور ہو گئے زلیل اور رسوا ہو گئے جب جہاد ہوتا تو مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے حافظ ابن کثیر نے البدا ون میں اور حافظ ابن اسیر تاریخ میں یہ بات لکھی کہ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام نے نعرہ لگایا یا محمدہ یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے فتح الشام شام میں علامہ واقعی علی رحمٰ نے لکھا کہ جب تیس ہزار کا لشکر بارہ لاکھ کافروں کے سامنے آیا تو حضرت بن ولید نے یہی نعرہ لگایا یا محمدہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے تو جب تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے عشق و محبت کا رشتہ قائم رہا ہم ترقی کرتے رہے فتح شام میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں خالد مشکل میں ہے مدد کے لیے پہنچو اور وہاں پر کیا معاملہ تھا جنگ میں حضرت نے ولید مشکل میں آئے تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمد یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے تو نتیجہ کیا ہوا حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں رسول اللہ آئے اور فرما لشکر بھیجو حضرت ابو عبیدہ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا جب لشکر جا رہا تھا تو ایک گھوڑے سوار بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پر نکل گیا آپ نے بڑی پکڑنے کی کوشش کی وہ ہاتھ میں نہ آتا تھا تو آپ نے فرمایا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس پر تو ایمان رکھتا ہے رک جا اگر تو ایمان رکھتا ہے تو گھوڑ سوار رک گیا معلوم ہوا وہ تو حضرت خالد ولید کی زوجہ حضرت خولا ہیں پوچھا آپ کا جا رہی ہیں تو کہا کہ جب آپ نے یہ ندا کی نا کہ خالد ولید مشکل میں ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ خالد ولید تو مشکل میں نہیں ہو سکتے ان کے سر پر تو رسول اللہ کے منہ مبارک بال مبارک ہیں لیکن جب میں نے گھر میں دیکھا تو یہ ٹوپی پڑی تھی میں یہ ٹوپی دینے جا رہی ہوں رسول اللہ کے منہ مبارک سے نسبت جب تک خالد بن ولید کی قائم رہی صحابہ کی قائم رہی اولیاء کی قائم رہی اور ہمیشہ قائم رہی وہ ترقی کرتے رہے اور جب سے مسلمانوں نے رسول اللہ کی ذات کو متنازع بنا دیا یہ بارہ سو سال کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے انگریزوں کے دور میں کہ رسول اللہ کی طاقت آپ کی شان پر تبصرے کیے جائیں ورنہ صحابہ بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے حضور کی شان بیان کرتے کبھی بھی حضور کے بارے میں یہ گفتگو نہ کرتے کہ حضور کو یہ اختیار نہیں ہے یا یہ علم نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ آگے دیکھو میں کہتا ہوں پیچھے لوٹ جائیے ہم پیچھے لوٹ جائیں اور صحبہ کرام کی طرح دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ اللہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی تارق بن زیاد رضی اللہ تعالی نے کشتیاں جلا دی ایسے ہی جلا دی آپ نے کشتیاں جلا دی مشہور واقعہ ہے آپ کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا اور رسول اللہ نے بشارت دی کہ تارق بن زیاد تم جیت جاؤ گے انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے ابھی فتح نہیں ہوئی رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں اس یقین پر انہوں نے کشتیاں جلا دیں اور فرمایا پیچھے جانے کا راستہ نہیں اب جہاد کرو اور یورپ کو فتح کر لو ہلاکو خان کے خاندان میں ایک شخص تگودار خان گزرا یہ تاتاری بڑے ظالم تھے تو ایک قادری بزرگ کو رسول اللہ کے دیدار نصیب ہوا اور رسول اللہ نے فرمایا تگو دار کے پاس جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو آنکھ کھلی تو یہ خیال کیا کہ جب میرے آقا نے حکم دیا ہے تو ضرور اسے اسلام کی توفیق مل جائے گی گئے اور اسے اسلام کی جب دعوت دی تو پوری تعتاری قوم مسلمان ہو گئے محمود بزنبی یعنی بات یہ ہے کہ اللہ والوں سے رشتہ قائم تھا تو ہم ترقی کرتے رہے محمود غزنوی نے سولہ بار سومنات کے مندر پر حملہ کیا ناکام رہے سترویں مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس گئے اور ہر دفعہ جاتے تھے اور کہتے تھے میرے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں لیکن ہر دفعہ وہ قاصد بن کے جاتے تھے اور کہتے تھے محمود غزنوی کے لیے دعا کریں ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جب مجھے ہی نہیں پہچانتے تو یہ ان کی دعا کیا قبول ہوگی ابو الحسن خرقانی نے کہا محمود جب تم پہلی دفعہ آئے تب ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ قاصر نہیں بادشاہ ہے جاؤ یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اس جبے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میدان جنگ میں محمود رزنبی وہ جبا لے گئے اور اس جبے کے وسیلے سے دعا کی اللہ تعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائے تابوت سکینہ کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے کہ جس میں حضرت موسا علیہ السلام کے نالین شریفین تو ان نالے نے شریفین کے وسیلے سے بنی اسرائیل دعا کرتے انہیں فتح ملتی ہے تو نسبت کی بہاریں ہیں یہ جو آج کل خود ساختہ توحید کا پرچم بلند کیا جاتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہا جائے حضور کے اختیارات کو بیان کیا جائے تو شرک ہو جائے امام اہل سنت نے کیا خوب کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پر لانت کیجیے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ والے محبت ہو سچی اور حضور کی تعلیمات اور حضور کے اشار پر بھروسہ ہو تو کیا کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں مرزا غلام کا ملعون کا جب مناظرہ ہوا پیر مہر علی شاہ صاحب سے تو آپ نے اسے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور آپ نے پرما بادشاہ ہی مسجد میں آ جا تو بھی قلم دوات رکھ دے میں بھی قلم دوات رکھ دیتا ہوں جس کا قلم دوات خود چلے اور خود با خود قلم لکھے اس کی صداقت ظاہر ہو جائے گی مرزا غلام قادیانی نہیں آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو لوگوں نے تانا دیا اور اللہ کا شکر کریں وہ نہیں آیا اگر آتا اور آپ کا قلم نہ چلتا تو کتنی بے عزتی ہوتی آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا آج قلم کی بات ہے تو قلم چلتا اگر مردے زندہ کرنے کی بات ہوتی تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ خواب میں مجھے رسول اللہ نے بشارت دی تھی یہ عقیدہ یہ محبت میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مستفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں تو آج ہم رسول اللہ کی تعلیم سے دور ہوئے نتیجہ کیا ہوا تباہ برباد ہو گئے حضرت فاروق اعظم کے دور میں زلزلہ آیا. آپ نے کوڑا مارا زمین کو اور کہ زمین کیا عمر نے انصاف نہیں کیا زلزلہ ختم ہو گیا دوسرے دن آپ نے خطبہ کیا دیا حضرت عبداللہ اللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں ان کی زوجہ حضرت صفیہ جو حضرت عمر کی بہو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ دوسرے دن حضرت عمر جلال میں ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور ماں ہادا ماں آسرا ماں تم نے رات میں کیا کام کیا ہے تم نے کیا, کیا ہے کہ زلزل آ گیا تم سے کوئی بری حرکت ہوئی ہے توبہ کرو پاکستان میں بھی زلزل آیا لیکن بات اسی پر ٹھہر گئی جناب پلیٹیں ہل گئی پلیٹیں ہلائی کس نے اس کی طرف توجہ نہیں گئی ایسے سے لوگ ہلاک ہو گئے فلمیں دیکھتے ہوئے مر گئے مکان ان کے اوپر گر گیا شرابے پیتے ہوئے مر گئے ان کو لوگ دفنا بھی نہ سکے وہیں قبر بن گئی ان کے رشتدار دار جب خیموں میں گئے تو انہیں ٹی وی دے دیا گیا اس میں سو چینل لگا دیے گئے وہ ٹی وی پر گندے پروگرام دیکھنے میں لگ گئے انہوں نے زلزلے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی حضرت عمر کے دور میں کیا غلطی ہو سکتی ہے حضرت عمر کا دور تو پاکیزہ دور تھا صرف یہی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے وضو کے اندر مسواک نہیں کی ہوگی کسی نے مسجد میں الٹا قدم رکھ دیا ہوگا کسی نے رات کو بغیر وضو کے وہ سو گیا ہوگا تو اس حالت کے اندر بھی زلزلہ آ جائے اور آج حیا کا جنازہ اٹھ گیا پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا پھر آپ نے کیا فرمایا حضرت عمر نے لین عادت لا کن حکم فی اگر آئندہ زلزلہ آیا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا سب توبہ کرو اب زلزلہ نہیں آنا چاہیے تمہاری حرکتیں درست ہو جانی چاہیے آج جب کیبل پر ماں باپ بیٹا بیٹی مل کر بےحدہ سین دیکھ رہے ہوں اور بعض گھروں میں تو جو بڑے بڑے گھرانے ہیں ہر ہر کمرے میں ٹی وی ہے ماں باپ الگ دیکھ رہے ہیں بیٹا الگ بےہدا سین دیکھ رہا ہے تو بیٹی الگ دیکھ رہی ہے الگ الگ کمروں میں کمپیوٹر ہیں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں کسی نے کیا خوب کہا کل تک وہ قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا اباد صبا مدینے والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہو نہ یہ پھول تو بلبل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمائے افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نہ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے جائیے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیے اور رسول اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بیدار کیجئے حضور کی محبت جب ملے گی تو عشق کے رسول کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی مل جائے گا آخرت کی محبت بھی مل جائے گی اور یہ زوال عروج سے بدل جائے گا اور اس کے لیے بس آخر میں یہی ہے کہ سوچ کو بدلنا ہوگا ذہنیت کو بدلنا ہوگا اور ذہنیت بدلے گی قرآن و حدیث کے نور سے قرآن و حدیث کے نور کو اپنا معیار بنا لیں اور ذہن سے سارے گندے خیالات نکال لیں ہم اپنے گھر کو پاکیزہ کریں اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں نور قرآن نشستوں سے وابستہ ہوں درس قرآن کی محفلوں سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں داخلہ کروائیں کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا درس بھی دیا جائے امیر حمزہ اسلامک کالج یہی مشن ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سے شاء اللہ فرسٹ ایئر سے قرآن و حدیث کا عالم بھی بنایا جائے گا اللہ کرے یہ انقلابی سوچ ہمارے ہر بچے کے ذہن میں پیدا ہو جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے دامن سے صحیح طور پر وابستہ ہو جائیں اللہ رب العالمین الفاظ قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے جتنے کرم کرنے والے کرم کر کرا کرنے والے لوگ تیرے پسندیدہ لوگ لوگ تیرے پیارے لوگ لوگ ہمارا شامل کر پیاروں جیسے ایک ایک پیاری زندگی ادا کر پیارا نور والا <سلام> کہ مسلمانوں کو رو دب دبا عزت بکار اور بلندی ان کا مقدر تھی دور آ گیا تیرے محبوب علیہ کی شان میں بے اور مستاخی کی جاتی ہے لیکن غفلتوں گنہوں میں ملبل ہو گئے, گئے تو ہمیں احساس تک ہوتا نہیں ہوتا اسی لیے بستی مقدر بن گئے ہے اللہ گئی اربوں درو پڑھے گئے مالک جو ستر ہزار صبح اور شام درود و سلام جو فرشتے پڑتے ہیں ان ارب و درود و, و سلام میں سے جس کا تجھے اللہ پسند آ گیا ہے اللہ اس کے درود قرآن کی عظمتوں کا سبکہ پھر سے مسلمانوں کو عروج دے دے پھر سے مسلمانوں کو بلندی دے دے پھر سے مسلمانوں کو وقار دے دے پھر سے مسلمانوں کو شرم و حیات کر دے اور مسلمانوں سچائی و کری مالی اب ہو کر کھانے سے بچا لے اے اللہ کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما دے افغانستان کے مسلمانوں پر کرم کر جو مسلمانوں, مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے تو اس کے ٹکڑے جو پاکستان, پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے مالک تو اسے توڑ یہ محفل برائے غیبی امداد ہے آج کی محفل کی نسبت سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے اے اللہ خالد بن ولید کے سبکے سے ہر ایک کی مشکل کو آسان کرتے ہارڈ یہ محفل, محفل سیدنا احمد کبیر رفای تیرے, تیرے محبوب کے وہ آشیق جنہیں جات آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار, دیدار ہوا ہے اللہ ان کے یاد کی ای یہ محفل ہے ان کی عزتوں کا طرقہ آج کسی کو خالی ہاتھ میں رکھا اے اللہ اگر اس محفل میں کوئی بیمار ہے کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے ہارٹ پیشن ہے جو جیسا مریض ہے مریض کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہا ہے یا شافی المرا ہر ایک کو شفا حصہ اے اللہ محفل غیبی میں انداد کی یہ محفل ہے کسی کا عزیز کسی کا پیارا عجل عجل اگر مقروض ہے کسی مقروض نے اگر ہاتھ بلند کیا ہے اے عزتوں ازت کے مالک اے عزتوں کے مالک اے عزتوں کے مالک سب کا امام علی مقام کا قادری فقیروں کی لاج رکھ لے اے اللہ اگر کسی نے کسی کے رشتے کی رکاوٹ سے دوری کسی کے لیے نئے رشتے کی تمن کر کے ہاتھ کو پھیلایا ہے تمن کو <تصفح> پورا کر دے نئے کالے رشتے اچار کر دے بیجا مقدمات نے گرفتاروں پرسوسی کرم کر درود پاک اور قرآن پاک کے ٹوکر پر کسی نے جو دعا تحریر کی ایس ایس ایم کے ذریعے کسی کو فردن فردن کہا پرچی میں تحریر کیا اے دلوں کے حال جاننے والے اے کو دور کرنے والے اے آفتوں سے بچانے والے اے مالک یا مسببل اسباب ہر ایک کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر کے جو جو میں رہتا ہے اس سے وہ ہٹا پہ آتا یار سب سب جل سے جلد, جلد بغداد جلد اللہ کی زیارت, زیارت نصیب پر پھر سے وہ زندگی کے لمحات ہو, ہو حضور محبوب, محبوب سبحانی حاج حاج حاج کا روزہ ہو اور حضور غوث اعظم کے روزے کی زیارت نصیر ہو میرے مقبول بنے فلاطلام کے روزے کی زیارت عمرہ مقبول اور حج مقبول کی بار بار سعادت ادا کر و درود و سلام، سیکلو قرآن پا. ہمارے عمل کے مطابق تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیت کرتے ہیں قبول تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ علیہ السلام، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عشائی کرتے قبول فرما صدقہ سیدنا ابو بکر صدیق کا جو ایک بار مرکز امام حسین میں داخل ہو جائے ہے اسے دین کی ہمیشہ کے لیے سوچ اور فکر نصیر ہو جائے اس کا سواز سواز فاروق عثمان امام زین الحبین کا سرکا فکر بڑھ کر شاندار دونوں جہاز کامیابی ادا کر دے اور انہیں ثواب ان کے ہمارا بیڑا دے. امام سیدنا خسن امام حسن محمد حسن حسن حسن تیری طاقت سے ہمیں رسوا ہونے سے بچانے والے کے محبوبانی غریب مشہور غسم ذرا خواجہ خواجہ قطب عالم شاہ بخاری اور تمام کو عبداللہ غازی اور جتنے جیلانیاں شفیع عبد الباد شاہ جیلانی فاضل شاہ جیلانی، خیر الحرف شاہ جیلانی تمام سیلانی اقادی نقونی وفاعی سلاسل کے دین شیخ عبدالحق الحمد محت محت سے دیل دیل دیل بھی بھی اور بالخصوص بالخصوص جن کی نسبتوں کی سے یہ محفل ہے من اور تمام جن کے آراس اسماعی مبارک میں منائے جا رہے ہیں تمام کو المعاری سیدی سعید اعلیٰ حضرت اور بالخصوص حجت الاسلام حامد رضا مفتی عالم اسلام مصطفیٰ محدان علامہ بالخصوص پر جن کے نام لکھے ان تمام کو ایسار کرتے قبول و مضور سلم یا جو مانگا اپنے کرم سے دے دے اے کرم کرنے والے اے کرم کرنے والے اے کرم کرنے والے جو بھول, بھول گئے اپنے فضل سے عطا کر کے ہر ایک کی جھولیوں کو بھر دے اور دے دونوں دو جہاں جماز جماز کی خوشیوں شو سے مالا مال کر دے جب دبے واپسی ہوا مف لو تلا ہو سلان سن میں تالا تلا ہو سلا نی نام چوشوں کے سرا مجھ سے را کے سیا گلا مجھ سے ری ما گے سیکھے